تلک تل قیم ضلع اکثر سیلون علی فلام میم را یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور اے پیغمبر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 سخارشم يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ کم تو <تُوقِنُون> وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں پھر اس نے عرش پر اجتفا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہر چیز ایک معین میاد تک کے لیے رواں دوا ہے وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے اوالذی مدد الارض وجعل فیها رواسی و ومن كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغش اللیل فیزا نکل آیا اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں وقل اردو تجرت نینو سن و نو او رو سن و نو غیر صنوان صنوان و, غیر صنوان صنوان و غیر لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور زمین میں مختلف کتے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں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 خالی دوں اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور وہ دوزخ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِطَابِ اور یہ لوگ خوشحالی کی میاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے منذر اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا اہ پیغمبر بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے کو جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے عالم الغیب المتعال وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے اس کی ذات بہت بڑی ہے اس کی شان بہت اونچی سی کن سرکل من جہ بھی من ہو مستحفیم بلئی امن ہو مستحفیم بلئی اری تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں لہو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله وئی روم روملہ مرد له و مِن د ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا البرق خوفاً وطمعاً وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے او سب بے ہوا دو بے ہندی المل اکا شَدِيدُ الْمِحَالِ اور بادلوں کی گرج اسی کی تصبیح اور حمد کرتی ہے اور اس کے روب سے فرشتے بھی تصبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثے کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا فی الملف اب دعین اللہ فیل وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے البتہ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے وَلِلَّهِ وَلِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اُل مر ابو سما قل ات خز تم دلیا کنیا ال ہلست فت خل کو لین الا ہُو خال کو اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے کہو کہ وہ اللہ ہے کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے ضلع نسم ام فصلت ادی تم بکری نیب كَذَلِكَ او اللَّهُ زبد مسل ابریبل الزَّبَدُ فبد علف اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساد کے مطابق بہ پڑے پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے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 وبئس بھلائی انہیں لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ <سلام> أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَات انما يتذكر جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں اَلَّذِينَ يُنفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ و خوف سو اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں وین سو جی ابھی کامسم سپو سیت ان کل بد اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور الانیہ بھی خرچ کیا ہے اور وہ بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے جنات يدخلون عليهم من كل باب یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم تم فنی کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے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 الم سو اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حصے میں لانت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے اللہ شرح بلحایت دنیا ونیا فل تھی اللہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ریسک میں وسط کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ <سطور> اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہیں کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں آمنوا تطمئن بذکر اللہ دینو تو میں ان کو تو میں ان یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ حسن غرس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی ابصل کفی امتنگ امم قد خلت من قبلها أمم لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ م اے پیغمبر جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وہی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے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 اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وَلَقَدْ اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مزاق اڑایا گیا تھا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِغَاهِرٍ فرو مخروس مد بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر ہر شخص کے ہر ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتا نہیں ہے یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا دنیا وما لهم من من واق ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے مسلجل تجری میں تحتی ہل انہ اخلو حد امو حق تل کا بلینترین دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوا اختیار کیا جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے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 ادعو اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور انہیں گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے حکم ناروبیہ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا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 حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں بہرحال تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے سرحس کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ہر حکم اللہ دیتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چال انہوں نے بھی چلی تھیں لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے اور کافروں کو ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ <الْكِتَاب> اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان کا کے لیے اللہ کافی ہے نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب